الحمد للہ وسلاۃ وسلم علیٰ صحب اجمعین منصار عالانہ بحدی علام الدین بعد درس الہدی ہے آج ان شاء اللہ تطیر اور تشام کے بارے میں انشاءاللہ بات کیا جائے گا تطیر کا مطلب کیا ہے تشعم کے مطلب کیا ہے یعنی جس کو اردو میں بدفالی اور بدشگونی کہتے ہیں بدشگونی اور بد کے معنی کیا ہے اور اس کے اسلام میں کیا حکم ہے اور اللہ سبحانہ و اس کو حرام کیوں قرار دی ہے اس کی دلیلیں کیا ہے اور پھر کس طرح اس سے توبہ کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے اور کیوں حرام کیا گیا ہے انشاءاللہ اللہ حتی الامکان انشاءاللہ اس مسئلے اس مسئلے کے بارے میں بات کی جائے گی اور دلیل کے ساتھ انشاءاللہ اللہ بات چیت ہوگی جس طرح عقیدے کے درس یہ سلسلہ تقریباً اب تین مہینے سے جاری ہے تو آج بھی انشاءاللہ جو یہ جو درس آج دیا جائے گا اور جس موضوع سے جس موضوع کے تحت بات ہو رہی ہے وہ بھی عقیدے سے اس کے بہت بڑا دخل ہے تطیر اور تشاؤم بدشگونی اور بدفالی یہ عقیدے میں یہ عقیدے میں اور اس طرح کرنے والے شخص اس کے مطلب یہ کہ اس کے عقیدے میں خلل ہے اور جس کے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہے مکمل ہے تو کبھی یہ عمل نہیں کر سکتا ہے بلکہ اگر دل میں کبھی آ جائے تو انسان فورا فوراً توبہ کر لے گا بد اور بدفالی کے معنی کیا ہے اس کے اصل عربی لفظ ہے التشاؤم تپیور تپیور یہ عربی لفظ ہے اور یہ پیر سے لیا گیا ہے پیر عربی میں چڑیا کو کہتے ہیں تو تطیر اسی لیے اس کو لیا گیا کیونکہ تیر کے ذریعے سے انسان بہت سے لوگ اپنی قسمت اور اپنے یعنی قسمت اور اپنے نصیب اس سے پتا کرتے تھے تو یہ اسلام میں اس سے روکا گیا ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جو. تو تبیر کے معنی یہ کہ اس چڑیے کے ذریعے سے انسان اپنے تقسیم اور ابنے جو اللہ سے تقدیر جو اللہ نے رکھی ہے اسی کے ذریعے سے انسان کچھ یعنی جاننے کی کوشش کرے اور اس کے حقیقت کیا ہے کہ عرب لوگ اسلام سے پہلے اگر کوئی بڑا کام کرنا چاہتے تھے جیسے سفر کرنا ہے یا شادی کرنا ہے یا کوئی اور بڑا کام کرنا ہے تو کیا کرتے تھے وہ لوگ کیا کرتے ایک چڑیا کو لاتے تھے کوئی خاص چڑیا کوئی عام چڑیا لے کر آتے تھے اور اس کو جیسا کہ ہوا میں چھوڑ دیتے تھے اگر یہ چڑیا داہنے طرف چلے گئے تو پھر وہ کہتے تھے کہ میرا کام انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا میرا کام یہ پورا ہو جائے گا اور میری قسمت اچھی ہے اور اگر یہ بائیں طرف چلے گئے تو اس کو کہتے میرا تقدیر میری تقدیر اب خراب ہے اسی لیے پھر دوسرے تاریخ یا دوسرے وقت پھر رکھتے ہیں اور اگر یہ سیدھا نکل گئے تو کہتے ہیں دوبارہ کرنا پڑے گا اس سے پتا چلا کہ میرے قسمت ابھی تک واضح نہیں ہوا یہ عربی میں یہی چیز کرتے تھے اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں سے کرتے تھے اور تشاؤ شوب سے ہے شوم یعنی انسان محوست سمجھے کہ کسی کام میں یا کسی چیز میں کیا اس کو منحوس سمجھ سکتا ہے یہی بدشکونی اور بدفاری کرانا ہے کہ کسی کام یا کسی عمل یا کسی انسان یا کسی فعل یا کسی دن یا کسی بیماری یا کسی چیز میں انسان کیا اس میں لہوست لے سکتا ہے یعنی کہہ سکتا ہے کہ یہ کام یا یہ فعل یا یہ صفت کی وجہ سے میرا یہ کام پورا نہیں ہوگا یا یہ رکاوٹ بن جائے گا کیا انسان یہ چیز کہہ سکتا کہ نہیں ارب لوگ صرف چڑیا سے نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے علاوہ اور ہے جیسا کہ اللہ فرماتے وہ ان تش تقسیم بل ازلام جیسا کہ اللہ سر معاہدہ میں بہت ساری چیزیں اللہ نے محرم کی ازلام کے ذریعے سے اپنی قسمت جاننا یہ بھی اسی میں آتا ہے جیسا کہ عرب لوگ کرتے تھے کبھی کبھی چڑیے کے بجائے کیا ایک کاغذ میں تین کاغذ لاتے تھے یا کپڑے یا کچھ بھی کسی بھی طریقے سے لاتے تھے اور اس میں ایک لکھتا تھا لکھتے تھے افعال کہ کرو وہ کام کرنے کے لیے نکلو یا کرو دوسرے میں لا تال کنہیں نہیں کرنا اور تیسرے میں اس طرح خالی چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے سامنے پھینک دیتے ہیں کوئی بھی اٹھا لیتا ہے یا خود اٹھا لیتے ہیں تو کہتے ہیں اگر افال ہے تو میں نے کام تو کرنا چاہیے کیونکہ یہی دیکھو یہی نکلا اور لا لاتفال تو نہیں کرتے ہیں تو کیا اس سے کیا دخل ہے بھئی اس اس فیل اور آپ سے اس سے کیا دخل ہے یہ تھوڑی اللہ کے طرف سے یہ یا یہ عمل اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ آپ اس کے بنا پر آپ عمل کرو یا نہ کرو نہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں یہ خود ہی آپ نے بنائی ہے یا کسی نے بنائی ہے اور اس سے نہ کوئی تقدیر انسان جان پاتا ہے نہ اس سے کوئی حقیقت اسی لیے یہ تپیر اور یہ تشاؤم اور یہ بدشگونی بد یہ اسلام سے پہلے لوگ کرتے تھے اور آج کل کے زمانے بھی موجود ہیں بہت سے مسلمان کرتے ہیں جیسا کہ مشہور ہے کہ لوگ کہتے کہ کچھ کام کرنا ہے تو ایک پھول لے آؤ تو ایک کاٹتے کہہ دے ہو جائے گا پھر کہتے نہیں ہوگا ہوگا نہیں ہوگا آخری میں جو ہوگا تو اسی بنا پر عمل کرتے ہیں یا تو کوئی نشانی بناتے ہیں کہ اگر یہ چیز دکھ گئے آسمان میں یا اس طرح اگر کوئی آگے تو میرا کام ہوگا لوگ الگ الگ طریقے سے کرنے لگے اور آرم میں بھی الگ الگ طریقے سے تھے لیکن یہ زیادہ مشہور تھا تو اسی لیے یعنی کوئی دنیاوی چیز سے انسان قسمت نکال سکتا ہے یا اس کے اس کے بارے میں وہ پتہ کر سکتا ہے یہ اسی کے متعلق آج بات ہوگی یہ اسلام میں حرام ہے اور جائز نہیں ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور شرک ہے لیکن شرک اثر یا شرک کے اکبر ہی تفصیل کے ساتھ ہوگا اصل یہ شرک اثر ہے لیکن کبھی کبھی یہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے اور اللہ سفان یعنی اس اس قسم کے افعال اور حرکات سے اسلام نے روکا ہے کیوں روکا ہے انشاءاللہ بھی اسباب ذکر کریں گے عرب لوگ خاص کر خاص کر سفر کے مہینے سے زیادہ وہ لوگ لیتے تھے سفر کے مہینہ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں میں چھوڑوں میں سفر کی تعریف کروں گا کیونکہ سفر کے مہینہ ابھی چل رہا ہے تو اسی مناسبت میں نے موضوع آگے کی ورنہ یہ بعد میں موضوع کا کرنا چاہیے سفر کے مہینہ یہ عربی مہینہ ہے جیسا کہ المحرم کے بعد عربی سال اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا مہینہ المحرم ہے اور محرم کی بدعات اور اس کے فضائل اور اس کے احکام پچھلے مہینے میں بات کی گئی ہے سفر یہ عربی مہینہ ہے اور اس کے نام سفر کیوں پڑ گئے علماء الگ الگ علب سبب بتاتے ہیں لیکن اس میں دو سبب مشہور ہے کہتے ہیں سفر مکہ تکان تصفر من, من اہلیہ کیونکہ مکہ والے سفر میں نکلتے تھے لڑائی کرنے کے لیے یا کاروبار کرنے کے لیے کوئی بھی کام کے لیے سفر میں نکل جاتے تھے کیونکہ اشور قرم یعنی محرم کے مہینہ اشور قرم ہے اس میں لڑائی جنگ کرنا حرام تھا تو سفر میں مکے والے خود نکل جاتے تھے تو مکہ خالی ہو جاتا تھا تو اسی وجہ سے اس کا سفر رکھا گیا یا تو اس کا مطلب یہ ہے علماء کہتے ہیں علماء لغت کہتے ہیں کہ اسی میں لوٹ مار زیادہ لوگ کرتے تھے کیونکہ ذکا محرم مہینہ ہے اور اس میں لڑائی کرنا حرام تھا زلحجہ اس کے بعد وہ بھی حرام ہے محرم بھی حرام ہے تو تین مہینہ وہ لوگ ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا جو لوٹ مار سے اپنے کھاتے پیتے تھے ان لوگ کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو سفر کے مہینے میں بہت ہی محنت کر کے چوری کرتے تھے اور سب کو سب یعنی جو بھی مسافر ہوتا ہے کوئی بھی آنے والا جانے والا اس کے جیب خالی کر دیتے تھے تو جیب خالی کرنے کی وجہ سے کیونکہ اس کے جیب خالی ہو جاتا تو سفر اس میں کہتے ہیں یا صفر ہو جاتا صفر عربی میں صفر جو تعداد ہے تو سفر ہو جاتا ہے تو اس لیے اس سفر کا گیا بہرحال یہ نام پڑ گئے یہ دوسرا مہینہ ہے لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے میں کئی برائی کرتے تھے دو میں برائی کرتے تھے ایک برائی یہ ہے یا تین کرتے تھے ایک برائی جو ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ محرم ختم ہونے کے بعد سفر میں لوٹ مار زیادہ کرتے تھے آپس میں لڑائی کرتے تھے جو خاص کر بدو لوگ تھے وہ لوگ کے پاس نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی شہر ہے نہ کچھ بھی کہیں بھی مسافروں کے پاغے تو ان کو لوٹ لیے اور اس سے لڑائی کی خاص کر کچھ قبائل میں زیادہ اختلافات اور لڑائی ہوتی تھی تو ایک برائی یہ تھی اور یہ حرام ہے دوسری جو برائی تھی کہ وہ لوگ اس مہینے میں تقدیم اور تاخیر کرتے تھے مہینوں کے تقدیم اور تاخیر جس کو عربی میں نسیح کہتے ہیں انما تو لوگ کیا کرتے تھے کہتے دو مہینہ بعد ہم لوگ کے سارے سامان اور کھانے پینے کے سب چیزیں ختم ہو جاتی تھی کیا کرتے تھے کہ محرم کو مؤخر کرتے تھے سفر کو پہلے لے آتے تھے اور یہ نسیح کے مطلب کئی ایک ہوتا لیکن ایک صورت یہ تھی مہینہ اپنے مرضی سے آگے پیچھے کرتے تھے تو اللہ نے بتایا یہ قرآن کی کے کام ہے یہ تاریخوں میں اس طرح کھیل کھیلنا یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں تاریخ اور سب کچھ اے اللہ کے ہاتھ میں تو اس لیے یہ عمل کرتے تھے اور اسی میں بہت ساری چیزیں حلال و حرام کرتے تھے اور عرب لوگ یہ بھی سوچتے تھے اشور حروم میں ان لوگ کے عقیدہ تک کہ اشور حروم میں عمرہ کرنا حرام ہے اسی لیے وہ سفر میں اکثر لوگ عمرے کے لیے آتے تھے تو جو لوگ عمری کے لیے آنے چاہتے تو ان لوگ کس طرح پہنچیں گے جب لوٹ مار لوگ باہر کر رہے تھے کر رہے ہیں تو اس لیے وہ لوگ اس کا حکم مؤخر کرتے یا آگے پیچھے کرتے تو یہ دوسری برائی تھی اور یہ بڑی بڑی قبیلہ گنا ہے اور تیسرا جو عمل کرتے تھے کہ اس مہینے کو منہوس سمجھتے تھے اس مہینے میں سفر نہیں کرتے تھے کم کرتے تھے اس مہینے میں اس لیے وہ لوگ محرم کو آگے پیچھے کرتے تاکہ سفر کریں سفر مح میں نہیں کرتے تھے سفر نہیں کرتے تھے شادی نے کہ بہت ساری چیزیں چھوڑتے تھے کہتے ہیں یہ تو منہوس مہینہ ہے کچھ بھی کرو آپ کے حاجات پوری نہیں ہوگی تو یہ تین اہم برائیاں جو لوگ کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو انکار کی ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لا ادوا ولا طیارہ ولا ہامہ ولا سفر چار چیزوں کے کی رسول نے انکار کیے تفصیر بھی کروں گا لیکن آخری جو اللہ نے تو رسول کے کی انکار سفر نہیں ہے سفر کے مہینہ تو ہیں لیکن سفر پر سفر سے بدشگونی لینا اور منحوس سمجھنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے یہ سفر کے اللہ کے رسول بتائے کہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول خود ہی سفر کے مہینے میں کتنا اللہ کے رسول جہاد کی رحمۃ اللہ علیہ المعار میں کئی چیز ذکر کی ہیں اس میں سے ذکر کی کہ سن البوا ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ کروائے تھی اور لڑائی کی تھی اللہ کے رسول سفر کے مہینہ تھا تو اگر یہ منحوس ہوتا تو اللہ کے رسول اسمنا کرتے کہتے نہیں ہم کامیاب نہیں ہوں گے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی لڑائی محرم کے آخری میں نکلے اور خیبر کو فتح کہ اللہ کے رسول سنسات ہجری یہ سفر میں اور معروف خیبر یہ مدینے سے تقریبا شمالی طرف ہے اور اس میں یہودی لوگ ہوتے تھے اللہ کے رسول بہت ہی مشکل سے وہ اس کو فتح کی کئی دن تک سات آٹھ دن کے بعد وہ فتح ہوا کیونکہ یہودی لوگ بہت ہی, بہت ہی مضبوط تھے اور یہ سفر میں جا کے فتح ہوا تو اگر یہ بدشگونی اس میں لینا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول لیتے کہ نہیں لیتے کہتے بھائی وہاں جانا اور مضبوط سے لوگ سے لڑنا ہے تو نہیں کرتے اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی افعال کیے اور یہ خیبر کے مہینے میں کیے تو یہ دلیل ہے کہ سفر سے بدشگونی لینا اور اس طرح کرنا حرام ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے دلیل کیوں حرام ہے کیوں یہ ان اللہ ابھی آگے دلیلیں پیش کریں گے عرب لوگ صرف سفر سے نہیں بلکہ مہینوں میں سفر سے لیتے تھے اور ایام میں بہت سے لوگ بدھ کے دن سے یعنی وہ لوگ بدشگونی کرتے تھے اور ہندو لوگ کچھ اور لوگ کچھ الگ ایام سے کرتے تھے لیکن عرب لوگ بدھ سے کرتے تھے اور وہ لوگ کچھ لوگ کچھ افراد سے کرتے تھے خاص کر ایسے انسان کو اگر دیکھ لے کوئی غریب ہو کوئی فقیر یا کوئی انسان بیمار مجبور بیمار ہو انسان کو جیسے نکلتے تھے کام کرنے کے لیے تو ایک معذور انسان کوڑھی انسان جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے یا بیماری سخت بیماری ہے تو کہتے میرے کام نہیں ہوگا تو کسی انسان کسی شخص کو دیکھتے تھے کہتے یہ تو لوگ یعنی ان لوگ سے نسبت لیتے تھے اور کچھ لوگ کچھ جانوروں سے لیتے تھے جیسا کہ یہی لوگ جانوروں سے خاص کر اس میں کالی بلی کالا کتا کو یا الو یا اور قسم کے جو جانور جو عموما لوگ منہوس سمجھتے ہیں آج کل مسلمانوں میں یہ چیز موجود بھی ہے وہ سے مسلمان جیسے کوا کی آواز سن لی تو کہہ دے یار یہ منہوج کہاں سے آ یہ بیچ میں کیوں آ جاتا ہم لوگ کے بات پوری نہیں ہوگی مسلمانوں میں یہ چیز موجود ہے اور ایام میں بھی مسلمانوں کے اندر کچھ ایام سے نحوست لیتے ہیں اور مسلمان بھی کچھ افراد سے نحوست لیتے ہیں مسلمانوں ہم لوگ خود دیکھیں بچپن میں جب بچے خاص کر گیم کھیلتے تھے یا کچھ کام کرنا تھا یا آج کل جیسا کہ کبھی کبھی کچھ لوگ سے بلکہ سنا گئے میچ ہو رہا ہے کرکٹ کے کچھ بھی تو کچھ کوئی بیچ میں آگے دیکھنے کے لیے تم چلے جاؤ یا تم جب آتے ہو ہار جاتے ہیں اس کا کیا دخل ہو تو کہ وہ بات دور کھیل رہے ہیں اور اس کا کیا دخل یہ مسلمانوں موجود ہیں تو افراد سے یہ نحصت لینا یہ بھی حرام ہے اسی طرح بہت سے لوگ بیماریوں سے لیتے تھے کوئی بیماری خاص چند بیماری دیکھ لیتے تھے تو اس سے وہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے اور چہرہ بدل جاتا تھا بلکہ اپنے جگہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے تھے بہت سے لوگ کچھ حالات کچھ آواز سے کچھ کلر سے کالا کلر کچھ دکھ گئے کچھ بھی تو اس سے یا کچھ لوگ کچھ نمبر سے لیتے ہیں کہ نو نمبر گیارہ نمبر اس کے وجہ سے جیسے کچھ لوگ لیتے ہیں میں دے رہا ہوں ورنہ لوگ الگ الگ سوچتے ہیں تو اسی لیے یہ مثال دیا کہ ورنہ اس کے علاوہ بہت سے لوگ بہت ساری چیزوں سے لیتے ہیں تو کیا یہ چیزوں سے ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں بتایا کہ شروع میں کہ لینا حرام ہے اور اس طرح اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مرتکبے کے ہو جاتا ہے اور بلکہ وہ شرک اصغر کے عمل کی ہے اور شرک اصغر اکبر تک پہنچ سکتا ہے اگر انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے یعنی یہ اس کے وجہ سے یہ اس کو آنے سے اللہ سبحانہ و کر دیتے ہیں یعنی ہوتا اس طرح صرف عقیدہ عام رکھتا ہے تو شرک کا اثر ہے لیکن اگر اس کے عقیدہ یہ مکمل ہے کہ اس کے اندر بہت ساری صلاحیات ہے یہ جو چاہتا ہے کرتا ہے دخل دیتا ہے اور اللہ کی تقدیر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتی تو یہ شرک اکبر ہو گئے تو اس لیے انسان یہ دونوں میں فرق نہیں کر سکتا کبھی کبھی انسان شرک کے اکبر تک پہن جاتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی انسان اسے اعمال بھی کر لیتا ہے ایسے بات بھی کہہ دیتا ہے جو کفر اکبر ہو جاتا ہے اگر کوئی انسان جیسا کہ کبھی کوئی اسی کو کہتا ہے تم منہوس ہو اور ہوتی ہے عموماً تو ضرور وہ جو جس کو منہوس کہا گیا وہ جواب دے گا کہ میرا کیا دخل ہے اللہ کے تقدیر میں یہ لکھا تو ہو تو تو کہیں گے نہیں تم تقدیر سے بھی زیادہ مضبوط ہو اور تم تقدیر کو بھی ٹال سکتے ہو تو یہ کفر اکبر ہو گیا حالانکہ مذاق میں یا اس طرح ہنسنے میں یا اس طرح انسان کہ تو کفر اکبر ہو گئے تو اسی لیے شیر کے لیکن شرک کے اکبر تک ضرور انسان کبھی نہ کہیں اگر توبہ نہیں کرتا تو ہو سکتا پہنچ جائے جس طرح عرب لوگ تھے عرب لوگ اس طرح کرتے کرتے کہ ان کی ایک عادت ہو گئی ایک عقیدہ بن گئے کتنا بھی بدلو بدلتے نہیں تھے کیونکہ ایک پکا عقیدہ بن گئے اور شرک کے اکبر تک بیٹھی داخل ہو گئے تو اسی لیے یہ اللہ کے رسول نے حرام قرار دی ہے اور اسلام اس کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے کیا دلیل ہے اس میں کئی دلیل ہیں میں حدیث سے تقریباً تین چار حدیث پیش کروں گا پانچ حدیث پانچ دلیلیں ہیں اور اس میں اس کا ترجمہ بھی کریں گے سب سے پہلے قرآن سے قرآن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز کو تین یا چار جگہ اللہ نے ذکر کی ہے اور مذمت کرتے ہوئے اللہ نے ذکر کی ہے سب سے پہلے سور نسام ہے اللہ فرماتے ہیں وَإن هذه من یقو الحادی وہی تو صبح سیات یقاد اللہ, اللہ کے رسول جب مکے میں تھے تو یہ الفاظ کفار مکہ کہتے تھے اور یہودی لوگ منافق لوگ مدینہ نے اللہ کے رسول سے کہتے تو صحاب کرام سے کیا کہتے تھے وہی تو صبح حسنا اللہ پرماتے کہ اگر ان لوگوں پر کوئی حسنا کوئی نیکی مل جاتی نعمت مل جاتی تھی تو کہتے یہ تو اللہ کی طرف سے اللہ کے پذل و کرم ہے اللہ نے ہم لوگ کو دی ہم لوگ طاقتور ہیں ہم لوگ مستحق دیکھو اللہ ہم لوگ کو دیتے ہیں اور کیا آگے کہتے تھے وہ تو صرف اور کوئی مصیبت اگر آ جاتی تھی سر پہ تو کیا کہتے تھے من عندك اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے طرف سے یہ ہو گئے یعنی تم جب سے مدینہ آ تو یہ نحوست آ گئی ہم لوگ کی نعمتوں میں برکت نہیں ہے ہم لوگ کے درمیان اختلاف ہو گئے ہم لوگ کے پتہ نہیں کیا ذکر کرتے ہیں تو اللہ جواب دی ہیں قُلْ قُلٌ آپ ان لوگوں سے کہتے وہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہیں آپ کے دخل کیا ہے فمال ملائے حدیث ان لوگ کو کیا ہو گئے کہ ایک بات بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں اور یہ تقدیر کا مسان میں یہ آیت دوہرایا جائے گا تو اسی لیے اللہ عصہ مذمت کے طور پر یہ ذکر کی ہے اسی طرح دوسرے آیت سورے اعراف میں ہے فرعوم فرعوم کے قوم حضرت موسا اور موسا علیہ وسلات و کے ساتھ جو مومن تھے ان لوگ سے بدشگونی کرتے تھے اور لیتے تھے قرآن کے آتے اللہ فرماتے ہیں فعید منحسنۃ قالحاد جب ان لوگ پر کوئی نعمت کوئی حسنا کوئی اچھائی مل جاتی تو کیا ہم لوگ تو مستحق ہیں تو ہم سی آ تم یہ طرموسا و مماح اگر ان لوگ پر کوئی مصیبت آتی تو تفیور یعنی بدشگونی کرتے حضرت موسا اور مومنوں پر کرتے تھے یعنی تم لوگ جب سے آگے تو ساری مصیبت آنے لگی تو اللہ سبحانہ و نے جواب دی ہے کیا ہے قُل انما عند اللہ کہ تم لوگ کا طائر حقیقت میں اللہ کے پاس ہے لیکن تم لوگ جانتے نہیں نہیں آتے پیدا جاتا نہ لوگ جانتے نہیں چاہل ہے لوگ اگر حقیقت جانتے تو ان لوگ جانتے کہ ان لوگ کے جو مصیبت آئے ان لوگوں کے افعال کی وجہ سے اسی طرح اللہ سبحانہ حضرت سبود کو ذکر کی ہے سوریہ شعرا میں سور نمل میں سور نمل میں اللہ فرماتے ہیں قوم سمود حضرت صالح سے کہنے لگے طی اور و کا وہ بھی من ہم لوگ آپ پر اور آپ کی قوم میں مومن لوگ پر ہم لوگ بدشگونی ہی کہتے ہیں تم لوگ منہوس ہو تم لوگ کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں آئی ہیں تو حضرت روت حضرت حضرت نصیب تم لوگ کے اللہ کے ہاتھ میں ہم لوگ میرا کیا ہاتھ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی سر یاسین میں وہ مثلا اصحاب قریتی جو قصہ ہے لوگ آگے کیا کہیں انا پیر نہ بھی کہ ہم لوگ تم لوگ پر ہمیشہ بدشگونی بد, بد فالی لیتے تم لوگ منحوس لوگ ہو مصیبت والے ہو اسی لیے شہر جاؤ تو لوگ انجمن علیمر طاہر مصیبت تمہاری نصیب تمہارے ساتھ ہے تو یہ کافر لوگ عموماً امبیا کے ساتھ کرتے تھے اور آج کل مسلمانوں میں بھی اس طرح اگر کوئی انسان کتاب و سنت عقیدے صحیح والے ہوتے ہیں اور باقی لوگ غلط عقیدے والے ہوتے ہیں ہمیشہ اس سے اس بندے سے بدشگونے اور بد لیتے ہیں جیسا کہ قوم لوت حضرت لوت کے بارے میں کہا کہ جو آل لوت من میں قریتی کو لوت اور ان کے گھر والوں کو نکال دو یہاں سے وہ لوگ تاکی اختیار کرتے ہیں یعنی پرہیزی کرتے ہیں تو یہ بھی آج کل مسلمانوں میں بھی جو شرک اور کرنے والے ہیں اگر کوئی کتاب سنت والے بیچ میں آ گئے تو اس طرح کہتے ہیں کہ منحوس آ گئے اس کو ہٹا دو ورنہ آپس میں اختلاف پیدا کر دیں گے ہم لوگ اس کے وجہ سے سارے حملوں کی نعمتیں چھن جائے گی تو یہ کافروں کی عادت ہے اللہ نے مذمت کے طور پر ذکر کی ہے اس کے علاوہ اور دلیل حدیثوں سے حدیث میں اللہ کا رسول فرماتے فرمۃ اللہ ولا ویارہ ایک حدیث میں آتا ہے لا ولا اور, اور پھر اللہ کا رسولی بخاری مسلم حضرت انس سے ثابت ہے دوسرے حدیث اسی مطلب میں ہے ابو بخاری میں ہے اللہ کا رسول فرمۃ اللہ آدار یہ چار الفاظ جیسے اللہ کے رسول نے استعمال کی اس کو ترجمہ علماء اختلاف بھی ہو گئے لیکن سب کے مطلب تقریباً اسی دار و مدار پہ ہیں پہلے ہی اللہ کے رسول اللہ ادوا ادوا یعنی کوئی کسی کی بیماری تعدی نہیں ہوتی ہے آپ کی بیماری جو ہو جاتی ہے جیسا کوئی آج کل مشہور ہے کہ اگر کسی کا چھینک ہے اگر کوئی بغل میں بیٹھ گئے تو لوگ بھاگتے ہیں کی نہیں؟ کہ نہیں دے بھائی تمہاری چھینک ضرور لگ جائے گی تو اللہ کے رسول نے فرمایا عدوہ نہیں ہے یعنی بیماری ایک انسان سے دوسری تک نہیں پہنچتی نہیں نہیں منتقل ہوتی تو اس کی حقیقت کیا ہے منتقل ہوتی کہ نہیں ہوتی منتقل ہوتی ہے کیونکہ اللہ کا کی رسول جو اسے حدیث میں فرماتے ہیں وہ پھر رم اسی حدیث میں ہے وہ پھر رمین المجدوم فرار کمین السد جس جیسا جس کی بیماری ہوتی کوڑی ہوتی ہے کوئی بھی بی بڑی بیماری تھی اس وقت کہ اس سے تقریبا بہت ہی خراب بیماری تھی کوئی مجدوم کے ساتھ زیادہ میں تقریباً کوڑی کی بیماری ہے کسی کے زیادہ بیماری ہو جیسے آزا کاٹنا پڑتا ہے کچھ بھی تو اللہ کا رسول پتہ اس سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو دور بھاگو تو اگر آپ کسی ایسے انسان کو دیکھو جس جی طرح اس کی بیماری ایسی بیماری جو ثابت ہوا کہ منتقل ہوتے ہیں تو آپ اس سے بچو دوسری حدیث میں اسی میں اللہ کا رسول لا مصح کہ کوئی کس بیماری کسی صحیح سلامت والے انسان کے پاس اس کو نہیں لے کر جانا چاہیے کیونکہ بیماری منتقل ہوتی ہے تو اس حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے کہا لا دونوں حدیث میں ٹکراؤ ایسا لگ رہا کہ ٹکراؤ یہ اللہ کے رسول انکار کرتے ہیں دوسری حدیثوں میں کہتے ہوتے ہیں علماء اس کے یہ جمع کی ہیں کہ حقیقت میں یہ بیماری جو منتقل ہوتی ہے یہ اللہ سبحانہ ہوتا تعالی کی طرف سے آج کل میں مثال دوں گا پھر تشریح کروں گا آج کل لوگ کا حال کیا ہے مومن کے حال یہ ہونا چاہے کہ اگر کسی کو چھیک آ گئے یا بیمار ہو گئے تو پہلے تسلیم کرے کہ اللہ کی طرف سے ایک مصیبت ہے یا مصیبت نہیں ہو سکتا آزمائش ہے ہو سکتا ہے اس میں میرا خیر ہے صبر کرو دوا لے کر علاج کرو اس کے بعد اگر دماغ میں آیا کہ کسی کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ہم نے کسی اور کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے تو یہ بات وہ چاہیے لیکن اکثر مسلمانوں کیا ہوتا ہے جب چیک آ گئی تو دوا علاج کرنے سے پہلے استغفار کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کے طرف استغفار یعنی توبہ کرنے سے پہلے فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ اور پتہ نہیں وہ کون آگے کون منحوس آدمی آگے اس کی وجہ سے بیماری پھیل گئی ایسے آدمی کے پاس نہیں بیٹھو تو اس طرح انسان حقیقت میں تو منتقل ہوتا ہے لیکن کس کے ارادے سے اللہ کے ارادے سے تو سبب اصل اللہ نے یہ دنیاوی سبب رکھی ہے کہ آپ کی بیماری کسی اور سے مل سکتی ہے لیکن اصل مسبب کون ہے اللہ کے سبب سے اس لیے آپ دیکھو گے کہ کوئی انسان بیماری ہوتا ہے اس کے پاس دس آدمی بیٹھتے ہیں کوئی آدمی بیماری منتقل ہوتی ہے اور کچھ لوگ کے منتقل نہیں ہوتی تو بیماری آپ تک کیوں پہنچی اور اس تک نہیں پہنچی اس کے وجہ وز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تاثیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ سبحانہ اللہ کے صفحان نے ایک سبب بنا دی کہ آپ کو بیمار اللہ کرنا چاہتے تھے لیکن یہ سبب بنا دی اس کا مطلب نہیں کہ اگر اس کے ساتھ آپ نہ بیٹھتے تو ہو سکتا بیماری نہ آتے ہو سکتا کسی اور بیماری آتی تو اس لیے انسان اس کو سبب گورم مناسب نہ کرے کہیں ہاں سبب وہ ہے لیکن مقدر اور کرنے والا حقیقت میں اللہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ جو جہلیت میں متشر تھی کہ کوئی بھی مصیبت آتی تو فوراً کسی سب پہ لگا دیتے کوئی بیماری ہے تو کہتے فلاں فلاں آدمی, آدمی کے وجہ. تو کی وجہ سے اللہ کے رسول عقیدہ ختم کرنے چاہتے ہیں نہیں حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہی کرنے والے ہیں اس لیے اس حدیث کے تشریح میں آدھی حریث دوسری رواج میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب کہ لا ادوا کی بیماری منتقلی ہوتی ہے تو ایک آدمی کہنے لگے اللہ کے رسول ہم لوگ کے پاس کئی اونٹ ہوتے ہیں اس میں ایک بیمار ہوتا ہے جس کے وجہ سے سارے اونٹ ہی بیمار ہو جاتی ہیں تو اللہ کے رسول حسن مجھ سے پوچھا جو پہلے اونٹ جس کے پہلی بیماری تھی وہ کہاں سے اس کی بیماری آئی تو کہنے لگے اللہ کی طرف سے تو کہیں بس وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی پہلے, پہلے کو بیماری اللہ نے دی ہے تو دوسرے کو بھی اللہ دے سکتے ہیں پہلے کے سبب کیا ہے سردی لگ گئی ٹھنڈی لگ گئی ہوا لگ گئی کچھ اور لگ گئی اور یہ اس کا وہی دوسرا سبب ہے لیکن اللہ سبحانہ اور بیماری لانا چاہتے تھے اسباب الگ الگ ہے تو اس لیے انسان فوراً دنیاوی اسباب پر نہ لگائے پہلے یہ کہے کہ اللہ کے تقدیر میں ہے اور راضی ہو جائے اس کے بعد وہ کسی چیز کا حوالہ دے سکتا ہے تو یہ تیار یہی نحوسط ہے جو چڑیا سے جو کرتے تھے تو اللہ کے رسول اس چیز کو انکار کی ہے جس کے بارے میں ہی بات ہیں کوئی بدشگونی بد پالی نہیں ہے مطلب کیا ہے ہام کے مفرد ہے اور ہاما ہاما کے مطلب کیا ہے علماء میں اختلاف ہوا اس کے دو مطلب لیا جاتا ہے ایک مطلب علماء کہتے ہیں کہ یہ الو ہے جو الو دیکھتے ہیں یا الو کے قریب کوئی چڑیا ہوتی تھی تو عرب لوگ اس سے نحست لیتے تھے یا تو دوسرا مطلب یہ ہے جو مشہور تھا کہتے اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دیتا تھا اور وہ مقتول کو دفن کرنے کے بعد کہتے اس کے سر سے کوئی چیز ایسے نکل آتی چڑیے کی طرح پھر وہ جا کے گھومتے پھرتی قاتل کے گھر یا کہیں بھی جا کے وہ آواز بھی دیتی ہے قبروں کے پاس یا کہیں بھی کہ بدلا لے لو بدلہ لے لو یہ عقیدہ سمجھتے تھے اس لیے عرب لوگ بدلہ آپس میں بہت جلدی لیتے تھے کسی نے کسی کو قتل کیے قتل کرنے کے بعد دفن کیا کرنے کے بعد سنا ہو گئے اب سنا ہونے کے بعد بدلہ نہیں لینا چاہیے لیکن ان لوگ کے ایک خیالات آتے تھے کہ یہ آواز ہم لوگ سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا کہ میرا بدلا لو کیوں آپ لوگ سنا کیوں سنا آپ لوگ کروا لیں تو اسی بہانے سے اور اسی وسوسے میں آ کے قتل اور بدلہ وہ لوگ بھی لیتے تھے تو اللہ کے رسول اس کو انکار کی یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے نہ کوئی حقیقت اور دونوں مطلب صحیح ہو سکتا ہے اور چوتھا جو اللہ کے رسول نے ذکر کیا والا سفر اور سفر بھی نہیں سفر کے مطلب یا تو شہر سفر اور یہ زیادہ راجح ہے یا تو دوسرے مطلب یہ سفر کہتے ہیں عربی لوگ یہ اونٹنی کے ایک بیماری تھی پیٹ میں اونٹ کے اندر جو پیٹ میں ایک بیماری تھی اس کا سفر نام رکھی گئی ہے تو اللہ کا رسول اس کو انکار کی کہ وہ بیماری دوسرے اونٹ تک نہیں پہنچتی جیسا کہ پہلے ادوا کے مادام ہے لیکن سفر یہاں مہینے سے زیادہ تعلق اور یہ زیادہ صحیح کیونکہ عرب لوگ سفر کے مہینہ منہو سمجھتے تو یہ پہلے حدیث ہے اللہ کے رسول چار چیزوں کی انکار کی ہے ادوا تیارہ ہاما سفر کچھ روایت میں جو اور مزید ہے والا نو یعنی چار یہ ستاروں کے ذریعے سے جو بارش لوگ طلب کرتے تو اللہ کا رسول اس کو بھی انکار کی ہے ولا غول غول کوئی جنات ہے عرب لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی صحرا میں ہوتا ہے تو اس وہ جو چاہتا ہے تو لوگ اس کی وجہ سے لوگ رنگ بدل جاتا ہے لوگ کے عادت بدل جاتی ہے تو اللہ کا رسول اس کو بھی انکار کی ہے کوئی شاء جب جنات اور شیطان کے مسائل آئے گا تو اس میں ذکر کیا جائے گا تو یہ ایک یہ دلیل ہے دوسرے جو اللہ کے رسول سے جو ثابت ہے اللہ کے رسول فرمات ابن مسعود کے روایت ابن ماجہ اور دابو دا داود میں ہے اقیارت و شرک اطیارت و شرک اطی شرک علی شرک ہے بدف علی شرک ہے بدف علی شرک, شرک ہے اور شرک ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب کہ اس سے بچو کیونکہ شرک ایسے کام ہے جو اللہ سبحانہ و کبھی معاف نہیں کرتے ہیں اور یہاں سے مناد بتایا گیا کہ شرک اثر ہے لیکن شر کے اکبر کے سبب بھی بن سکتا ہے نمبر تین تیسری دلیل یہ ہے یعنی حدیثوں سے ورنہ یہ عام دلیلوں میں چوتھا ہے کیونکہ پہلے آئے بتائیں گے تیسرا اور چوتھا یہ ہے ابن ابنام عبداللہ ابن العاص کے حدیث ہے رضی اللہ عنہم اللہ کی رسول مردت فقط اشرک کہ اگر کوئی انسان اپنے عادت یعنی بدشگونی اور بدفاری کی وجہ سے وہ رک دیتا, یعنی روک دیتا ہے اور بند کر دیتا تو اس نے شر ہے کوئی سفر کرنا چاہتا تھا لیکن صرف بدشگونی کی وجہ سے رک گئے تو وہ شرک کے کام کی ہے لیکن اگر کوئی اور سبب سے اس کو رک گئے کہ اس کو پتا کہ راستہ وہاں تک کوئی راستہ نہیں ہے یا وہاں جائیں گے تو فلاں آدمی جس سے ملنا تھا وہ موجود نہیں تو جائز ہے لیکن صرف بدشگونی اور یہ بدش... بدفاری کی وجہ سے یہ حرام ہے نمبر پانچ حضرت عمران و حسین کے حدیث ہے اللہ کے رسول فرمت لئی مننا۔ من ولا من کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو بد کرتا ہے یا جس کے لیے بد کیا جاتا ہے کبھی کرتے کہ نہیں احسان خود چڑیا اڑاتا ہے یا کسی سے کہتا بیوی سے کسی سے بھی میرے لیے کر لو دیکھو میرے نصیب کیا ہوتا ہے لوگ کرتے کہ نہیں مجھے میرے قسمت کیا ہے کہ تم ماشاء اللہ مبارک آدمی تم میرے لیے کرو تم یہ چڑیا کو تم پھینکو یا میرے قسمت تم نکالو کاغذ جیسے لکھ دال کرو نہ کرو اور کاغذ خالی چھوٹے ہیں تو کسی مبارک انسان کسی بچے کو لاتے ہیں بہت سے لوگ کہتے بہت ہی مبارک بچہ ہے وہ گنہگار نہیں ہے تو اسی لیے اس کے یعنی اس کے حق اور اس کے نصیب اچھا ہوگا تو یہ بھی اللہ کے رسول نے رکا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کرتا ہے یا دوسرے جو اس کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ دونوں حدیث فبرانی میں ہیں اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دی ہے یہ تقریباً پانچ اہم دلیل ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ بدشگونی اور بدفاری کرنا حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے اس کے بعد یہاں سوال ہوتا ہے کیوں اللہ نے حکم کیوں, کیوں, کیوں حرام قرار دی ہے اس کو حرام اس سے قرار دی کے سبب ہے پہلے سبب یہ ہے کیونکہ یہ قضاء و قدر کے پر ایمان لانے کے خلاف ہے اللہ کے حکم ہے کہ تم لوگ تقدیر پر ایمان لاؤ اور تقدیر کے مسائل انشاءاللہ کسی خاص کی درس میں ہوگا تقدیر ل... ایمال... تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ میں جو بھی اللہ نے میرے حق میں لکھا ہے وہی بہتر ہے اور جو, جو چیز مجھے مل گئی وہی میرا حق ہے میرا نصیب ہے اور جو اللہ نے ہم, ہم کو نہیں دی ہے وہ میرا نصیب میں نہیں ہے چاہے سا کتنا بھی کوشش کرے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں لیکن اگر انسان بدشگو نہیں کرتا مثال کے طور پر آپ یہاں سے پاکستان جا رہے تھے انڈیا جا رہے تھے آپ نے جیسا کہ بدشگونی کی ہے آپ کو پتہ نہیں کہ جانا نہیں جانا کوئی روک رہا ہے کوئی جاؤ کوئی فون کر رہا کہ آ جاؤ تو آپ کہتے چلو استخارہ پڑھنا چاہیے لیکن انسان استخارہ نہیں پڑھتا کیا کرتا ایسے طریقہ کرتا ہے کسی بھی طریقے سے کہ کرو نہ کرو پھول لے آتا ایک کاٹتا کدے کرو دوسرے کہتا نہیں ایک پتہ کاٹو اس طرح تو اگر انسان کا آخر موقع کہ نکلو یا نہ نکلو تو انسان کی تقدیر پر ایمان لانے کے کہاں چلے گئے ایمان لانا چاہیے کہ ہم استخارہ پڑھ کے کوشش میں کروں لوگ سے مشورہ کر کے نکل جاؤں اب یہ کاغذ سے میری تقدیر کیسے پتہ چلے گے اس کے کیا دخل ہے کسی نے انسان تقدیر پر ایمان لائے اور جو اس طرح کرتا حقیقت میں وہ مکمل ایمان تقدیر پر نہیں لاتا اور مان لے کہ انسان اگر نکل گئے سفر کر لیے اور مصیبت وہاں ہو گئی تو پھر بھی انسان مومن سفر کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کے معاملہ تو بہت سے عجیب ہے اور ہر حالت میں وہ اس کے لیے معاملہ اچھا ہوتا ہے مصیبت آتی تو صبر کرتا تو اس کے لیے اچھا ہے اور اگر نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا تو اس کے لیے بھی اچھا ہے یعنی ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے بلکہ مصیبت بھی اس کے لیے باعث سے خیر ہوتے ہیں اور اس سے انسان صبر کر کے اور اس کو زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان توقل کے خلاف ہے توقل کا مسئلہ بھی انشاءاللہ شاء کے عقیدے کا مسئلہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے ان شاء کسی خاص درس میں ذکر کریں گے لیکن توقل کا اصل صورت کیا ہے توقل کا اصل صورت یہ کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو یہی سے سفر کرنا ہے تو سفر کرنے کے لیے ساری تیاری کرو یعنی کہ آپ نے کمرے میں بیٹھ جاؤ کہ اگر اللہ چاہتے تو ہمیں پہنچا دیں گے نہیں آپ اللہ پر اعتماد کرو ٹکٹ خرید لو چھٹی لے لو پھر اس کے بعد تم تیاری کرو جہاز میں بیٹھ جاؤ اگر اللہ سفان اس کے بعد جو آپ کے ہاتھ جہاں نہیں پہنچتا ہے اور جو آپ نہیں کر سکتے اس پر کہو میں اللہ پر توقل کرتا ہوں اب آپ پہنچ جاتے ہیں آپ جہاز جو نہیں چلائیں گے آپ تو بیٹھ جائیں گے اللہ پر توقل کر کے تو یہ توقل ہے اور یہی اعتماد ہے اور اللہ پر یہی حسن زن ہے ہمیشہ انسان اچھے گمان اللہ پر اچھے زن رکھے اور کہے کہ اللہ سبحانہ نے میرا مراد پورے کریں گے کیونکہ میں نے استخارہ پڑھ لی اللہ پر توکل میں کرتا ہوں لیکن جو اس طرح کرتا ہے وہ توقل نہیں کرتا حقیقت میں وہ بلی پر توقل کرتا ہے یا الو پر کرتا ہے یا کسی جانور پر کرتا ہے وہ نہیں جانتا کہ اللہ کے تقدیر میں یہ چیز آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے لکھا گیا ہے اب یہ بلی یا الو سے کیا دخل ہے میں اعتماد اللہ پر کرتا ہوں نہ کہ اس سے اور جو اس پر اعتماد کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے اپنے تقدیر کے فیصلہ کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ پر توقل نہیں کرتا بلکہ اللہ پر بدزنی کرتا ہے جب وہ واپس آ جاتا ہے تو اس کے مطلب وہ یہ سوچتا کہ اللہ سبحانہ تھا میرے لیے اللہ مجھے میرے خیر نہیں چاہتا ہے تیسرا سبب یہ ہے کس کے وجہ سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے بلکہ انسان کے عمل پورا نہیں ہوتا ہے آج کل اگر آپ اگر آج کل لے کر پھر بھی کچھ لوگ مضبوط ہو گئے اگر جیسا کہ انسان یہ ہر چیز میں خاص کر ایسے اگر ایریا میں انسان رہتا ہے جہاں زیادہ مصیبتیں ہوتی تو انسان ہر مصیبت میں پیچھے ہٹ جائے گا تو پھر اپنا کام کب کرے گا اسی لیے اس کی وجہ سے انسان ہمتی نہیں بنتا ہے اس کے دل کمزور ہو جاتا ہے کوئی کام نہیں کرتا کیوں کیونکہ یہ ہو گئے کسی سے وعدہ کرتا ہے کہ میں کل آؤں گا آپ کے پاس لیکن لوٹ آتا ہے کیوں نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ چیز دیکھ لی وہ چیز دیکھ لی اس کے وجہ سے انسان علماء کے تحس بن جاتا ہے اور اس کا کوئی بھی صحیح طریقے سے عمل نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر مرتبہ جگہ ناقص ہوتا ہے کیونکہ انسان کہیں نہ کہیں ایسی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اور خاص کر جس کے دل میں شک و زیادہ ہوتا ہے وہ ہر چیز پر کرتا ہے گھر سے نکلا تو دیکھا گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تو دل میں بات آ گئی لگ رہا کہ ل... نہیں ہوگا گا گاڑی سٹارٹ ہو گئی کسی نے دھکا دے کے چلو گاڑی سٹارٹ کر دی اب جہاں بھی چلتا ہے تو لال سگنل مل گئے تو کہتا بھائی دیکھو یا کہیں آگے چلا تو ایکسیڈنٹ دیکھ لی اور عموما تقریبا ہوتا ہے بھی کبھی ہم لوگ سفر کرتے ہیں میرا ساتھ ایک بار سبحان اللہ ہوا شیتان دل میں لے آتا ہے کہ جب بھی ابھی ابھی جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیتا ہوں راستے تو اگر شیطان مضبوط ہوتا تو ہم ہمیں ہرا دیتا لیکن دل میں ضرور بات آتی ہے کس طلّہ جب بھی میں جاتا ہوں تو بچے بچے چلاتے ہیں کہ جب بھی جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گاڑی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ کیا معاملہ تو کہیں گے نہیں میرا کیا معاملہ کچھ کچھ معاملہ نہیں جس کے ایمان کمزور ہے تو کیا سوچے گا کہ ہاں اس کی وجہ سے چلو اب سفر ہم نہیں کریں گے کچھ ہوگا تو چلو ہم اب کبھی یہ کام نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے انسان سست پڑ جاتا ہے ہمت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے اسی لیے اسلام نے اس سے روکا ہے میرے بھائیوں اسلام یہ اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں اسلام ہمیشہ فعال یعنی فعال اچھے گمان اور امید اور اچھے امید رکھنے والے دین ہے اسلام میں آپ جہاں بھی دیکھو گے کبھی انسان کو مایوس نہیں کرتا ہے اسلام نے حکم دیا گے کہ ہمت رکھو اور انسان ہمیشہ آگے دیکھنے کی جو حکم دیے کہ کسی اور بھی میں نہیں یہ تقریباً دو درس پہلے بتایا گیا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو لوگ میت پر زیادہ روتے ہیں اسلام نے اس سے روکا ہے مرنا تو ہر ایک کو ہے آپ ہمیشہ آگے دیکھو ہمیشہ آپ دوڑو ہمیشہ آپ آگے کی طرف دیکھو اس لیے اسلام نے سوگ زیادہ منانے سے روکا ہے میت پر زیادہ رونے سے روکا ہے اور میت کے ساتھ زیادہ امال کرنا اور تعلقات رکھنا بھی روکا ہے کیونکہ انسان جو دنیا میں ہے تو دنیا سے اس کے تعلق ہونا چاہیے موت اور پیچھے کی طرف نہیں کیونکہ انسان جب بھی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو آگے والا کام نہیں ہو سکتا تو اس لیے اسلام نے اس چیز کو ہمت احمد دیتا ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ دیکھو گے بہت سے اس طرح ہے جو ہمیشہ سب کی ہمت گرا دیتے ہیں کوئی کام کرنا تو کہ دریا تمہارا کام نہیں ہوگا یہ ہونا چاہیے وہ بس وہ رکاوٹیں ڈالتا رہتا ہے اللہ کے رسول پر من قال حل الناس صفا آم کہ جو یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو سب سے زیادہ ہلاکت کرنے والا یہی یعنی وہ برباد یہی ہو گئے یا تو دوسری بات میں آلہ کو یعنی خود ہی وہ لوگوں کو برباد کر رہا لوگوں کو عمل کرنے دو اپنا کام ہمت کر کے جانے دو لیکن ہر چیز میں رکاوٹ بننا اس محبت کے نام سے یہ غلط ہے سار کو ہمت ہمیشہ دلانا چاہیے محنت کرنا چاہیے کچھ مصیبت آتی تو پھر بھی اس میں سب کر کے آگے چلو اسلام کمی نہیں کہتا کہ ہمت آپ توڑو اسی طرح اللہ کے رسول اس معاملے میں بھی کہا حدیث میں آتا اللہ کے رسول فرمت لا ادوا والا تیارہ لا ادوا بھی نہیں ہے تیارہ بھی نہیں ہے بد شگونی نہیں ہے اور اس طرح بیماری ایک دوسرے سے منتقل نہیں ہوتی اللہ کے اللہ کے ارادے سے پھر اللہ کے رسول فرمت مجھے فعل پسند لوگ نے کہا فال جس کو ہم لوگ بد فال کہتے ہیں بد یعنی بری تو بد فال یعنی برے فال فال کے مطلب تقدیر نصیب اچھائی جو انسان کے ہمت ہوتی ہے یہ تقدیر اللہ کے رسول برت ہے وہ عجیب الفال مجھے فال پسند ہے یعنی امید لوگوں نے پوچھا فال کیا ہے اللہ کا رسول فال کلی متن طیبہ کی اچھی باتیں یہ اچھی باتیں جس کی ہمت انسان کے بڑھ جاتی مجھے پسند ہے یہ چیز بلکہ لوگوں کو ہمت دینی چاہیے یہ اللہ رسول کہتے تھے ایک انسان نے کام کے لیے نکل رہا ہے چاہے کتنا بھی مشکل ہو تو دو آدمی ہیں ایک آدمی کہتا تمہارا نہیں ہوگا ہم بھی وہاں گئے تو میرا ساتھ یہ ہوا وہ ہوا وہ ہو گئی تو آپ کی ہمت توڑ دیتا ہے یہ غلط ہے دوسرا آدمی کیا کہتا ہے نہیں جاؤ میرا ساتھ نہیں ہوا ہو سکتا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دی میرے اندر یہ کمی تھی وہ کمی تھی آپ کے اندر یہ کمی نہیں ہے تو آپ جاؤ تو ہمت بڑھانے والے شخص ہونا چاہیے تو اس لیے اللہ کا رسول طیبہ مجھے پسند ہے جو ہمت بڑھانے والی بات ہو اس لیے علماء کہتے کہ اگر انسان عرب لوگ یہ کرتے تھے اگر کہیں راستے سے نکل گئے تو اگر کسی گالی سن لی یا کسی کے بارے میں کوئی سنا کہ کوئی کسی کہ ہمت گھٹا رہا ہے یعنی ختم کر رہا ہے تو لوگ واپس آ جاتے خود بخود اور اللہ کے رسول فرماتے کہ مجھے کلمہ تو پسند ہے یعنی انسان اگر کہیں بھی نکلے تو اچھی باتیں لوگوں سے سنے تعریف سنے تو ساتھ ہمت بڑھنی چاہیے تو اسلام یہ ہے کہ ہمیشہ کہتا کہ ہمت بڑھاؤ محنت کرو کوشش کرو آگے دیکھو پیچھے مت دیکھو اور بد بدشگونی اسی کے خلاف ہے انسان جب بدشگونی کرتا تو ہر چیز میں بریک مارتا ہے ہر جگہ ہر جگہ میں کنٹرول کرتا ہے اور خواہ خا کرتا ہے بغیر فائدے کے حالانکہ یہی انسان اگر ہمت کرتا ہے اور جانتا کہ اللہ نے اس میں خیریت میرے لیے لکھی ہے تو انسان آگے بڑھے گا اور وہ اچھا عمل کرے گا اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے جیسا کہ یہ اگر کوئی انسان یہاں جو بتا گے بدشگونی انسان اس پر نہیں کرنا چاہیے جس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی آپ کے کام سے اگر کچھ بھی تعلق نہیں تو کرنا حرام ہے. مثال کے طور بھی دی گئی آپ یہاں سے پاکستان جا رہے ہیں تو آپ جیسا کہ وہاں جب نکلے گھر سے یا گاڑی چلانے لگے تو کالی بلی دیکھ لی آپ اس کے پاس بیٹھیے یا آپ نے بری خبر سننی لی کہ پلا جہاز گر گئے تو آپ بد فالی کرنے لگے تو یہ کرنا بتائے گا کہ حرام ہے کیوں کیونکہ وہ جہاز ہے یہ بلی تمہاری تقدیر سے اس کی کیا دخل ہے وہ نہ کبھی آپ کو چھیڑ چھاڑ کرتی نہ آپ کو کبھی روکی سفر سے تو یہ کرنا حرام ہے اتفاق ہو لیکن اگر اس کے دخل ہیں آپ سے مثال کے طور پر انسان یہاں سے سفر کرنا چاہتا گاڑی چلا کے جیسے ہم لوگ کے ملک میں ہوتا ہے انسان یہیں سے کہیں سفر کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا کہ بیچ میں پولیس ہے اور ہم کے پولیس تو ماشاءاللہ اللہ لٹے رہے ہوتے ہیں تو یہ بیچ میں ہے یہ کوئی رکاوٹ ہے اور جانتے ہیں کوئی نہ کوئی آپ کے پیچھے پڑ جائے گی ہمیشہ پیچھے پڑ جاتے ہیں تو کیا ہم لوگ ان لوگ سے لہست لے سکتے کہ نہیں دونوں میں فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں اسی طرح اگر کوئی انسان کہیں جاتا ہے جیسا کہ حضرت مسک اور سجر کے قصہ ہے حضرت سجر جب کشتی میں بیٹھے تو کیا کیے کشتی میں ایک سوراخ بنا دی کیوں جانتے تھے کہ آگے اگلے والے بادشاہ جو ملے گا وہ ظالم ہے وہ ہر حال میں کشتی چھین کے لے لے گا لیکن یہ سوراخ دے کر وہ چھوڑ دے گا تو اس نے شروع میں بد فالی لی کی ہے کہ نہیں تو اس کو بد حقیقت میں نہیں کہیں گے اس میں احتیاط کہتے ہیں تو یہ جائز ہے انسان احتیاط کرے لیکن احتیاط کے ساتھ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے آج کل مسلمانوں میں یہی مصیبت ہے احتیاط تو واجب ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ جب مسجد کے لیے نکلتے ہو تو بیچ میں کتے ہوتے ہیں اور یہ کتے نقصان دے ہوتے ہیں تو آپ اس سے بچنا چاہیے اور اس سے آپ اگر پہلے تیاری کر لو کس طرح اس سے بچے تو بد نہیں ہے یہ چاہیے لیکن یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ کی اگر اللہ سبحانہ ہو چاہتے ہیں بہت سے مسلمان جب کسی سے دنگ ہو جاتے ہیں تو ایسے عقیدہ ہو جاتا کسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے غلط ہے مومن اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے کوئی مجبوری وجہ کرنا چاہتا ہے اور جانتا ہے کہ پلا پلا کی وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں کریں گے تو پھر بھی انسان کو اللہ کے نام لے کر ہمت کر کے توکل کر کے آگے بڑھے اور اللہ پر اعتماد کرے اگر کوئی بھی ہو ہوگئی تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن پہلے سے انسان ہمت ہار کے اور پہلے سے ہاتھ بند کر کے رکھ دے یہ نہیں ہے دونوں میں پرکھے پہلے میں عقیدہ تک بھی حرام ہے پہلے جو صورت اگر اس کے دخلی تو اس طرح عقیدہ بھی رکھنا کہ اس طرح کرنا حرام ہے لیکن دوسرے میں اگر حقیقت میں وہ کرتا ہے نقصان پہنچاتا ہے تو پھر بھی جیسا کہ آج کل ہوتا ہے انسان کہیں جاتا ہے گاڑی صحیح رینیو کرنے کے لیے اور جانتا ہے گاڑی میں بہت ساری خرابی ہے لوگ کہتے ہیں فلا فلا آدمی کے پاس جاؤ تو چلا دیتے ہیں اور جب انسان کہیں کسی چوتھے کے پاس پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے میرا کام نہیں ہوگا تو پھر بھی اگر آپ نے سارے اسباب لے لی تو اللہ پر توقع کرو اللہ سبحانہ سبان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس لیے آپ یہ مکمل ہار کے اس کے مت کہو کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے بلکہ انسان اللہ پر توقع باقی رکھے یہاں دوسرے مسئلہ ایک آتا اس لیے اللہ کے رسول نے کہا بتائی نہیں یہ مسئلہ بھی آئے گا ایک مسئلہ یہ ہے جو ابھی بتائیں گے حدیث ایک آتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اکثر لوگ اس کے بارے میں یعنی شبہ کرتے ہیں کہ اللہ کا رسول یہاں حکم دیتے کہ بد فالی نہیں کرنا ہے بد شگونی نہیں کرنا ہے اور خود ہی اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا ہے بدفالی کسی چیز میں ہے تو اللہ کے رسول نے کہا انکان شم ففی سلا تھا اگر بد اور بدشگونی ہوتی تو تین چیزوں میں ضرور ہوتی کیا ہے وہ فل فرس بہان مسلم کے بعد حدیث بہت زیادہ اس میں اللہ کے رسول فرماتے بدشگونی اگر ہے تو تینوں چیزوں میں عورت میں گھر میں اور گھوڑے میں تو علماء اس کو اس حدیث اور باقی حدیثوں میں جمع کرنے میں بہت ہی علماء الگ الگ یعنی تشریح کی ہے کچھ علماء کہتے ہیں اس کے می آیا حدیث منسوخ شروع میں ہو سکتا تھا تو اللہ کے رسول انکار کر دکھیں گے نہیں بلکہ دونوں اپنے اپنے جگہ پہ ہیں وہ حدیث اللہ کے رسول نے انکار کر دی کیونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہاں اگر کسی کے بیوی خراب ہے ہوتا کہ نہیں انسان ماشاءاللہ شریف ہوتا ہے اس کی بیوی جو مل جاتی ہے بہت ہی بد زبان ہوتی ہے بہت خراب عورت ہوتی ہے یا اس کے اولاد میں ہوتے ہے تو صحیح اخلاق خراب ہے یا تو اس کی صحت خراب ہوتی ہے ہمیشہ بیمار تو آدمی پریشان ہوتا کہ نہیں تو یہ حقیقت میں اللہ کا سو یہ اشارہ کہ اگر کچھ ہے تو ایسے چیزوں میں کچھ ہو سکتا ہے جیسا کہ عورت میں اگر خراب ہو گھر میں آپ نے گھر بہت محنت کر کے گھر خرید لی اور یہ اس میں مصیبت آنے لگی کبھی ہوتا کہ نہیں مصیبت انسان اچھا سمجھ کے گھر لیتا ہے لیکن وہ محسوس بن جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ نہیں اس لیے حدیث میں آتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک س... کچھ لوگ آ... انس کی حدیث ہے کہ ایک آدمی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے رسول کننا فیدار ان قطیر فی ہم لوگ ایسے گھر میں پہلے رہتے تھے جس میں ہم لوگ کے گھر کے افراد بہت زیادہ تھے مال و جائیداد بھی بہت زیادہ تھی ہم لوگ کسی اور گھر میں منتقل ہو گئے تو اللہ کے رسول ہم لوگ کے تعداد بھی کم ہو گئے مال و دولت بھی ختم ہو گئے یعنی کم ہو گئے یعنی یہ گھر منہوس ہے کہ نہیں تو اللہ کے رسول نے کہا ضرور زمینہ کہ اس گھر کو چھوڑ دو خراب گھر ہے تو نحصت اس میں اللہ کے رسول نے کیوں برقرار حدیث حسن ہے صحیح ہے شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا اور بہت سے علماء اس کو تصدیق کی تو یہ حدیث صحیح ہے تو اس کے مطلب کیا ہے تو دونوں میں ٹکراؤ کچھ لوگ کو ہے سمجھتے کہ ٹکراؤ ہے کہ ٹکراؤ نہیں ہے اللہ کے رسول فرماتے کہ کسی چیز میں یہ نحوس لینا غلط ہے اگر مطلب یہ کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کام سے لیکن اگر اس کام میں آپ اپنے ف... آپ کے فعل سے اس کا تعلق ہے اور تجربہ سے ظاہر ہو گئے کہ اس میں نقصان ہے تو پھر بھی انسان اس سے بچے احتیاط کرے فرق ہے محسوت یعنی مکمل نہ سمجھے کہ یہی فاعل حقیقی ہے یہ سبب بن سکتا ہے لیکن اللہ فاعل ہے تو اس لیے آپ اس کو چھوڑ کر کوئی اور تلاش ہو جیسے کہ علماء بھی ترجمیہ کیا کہتے تو اللہ کا رف بتائی کہ گھر میں عورت اور گھوڑے میں آج کل گھوڑے کی جگہ میں گاڑی ہے جو ہمیشہ گاڑی سے آفس میں جاتا ہے ایک دن اگر گاڑی خراب ہو جائے تو وہ دن کتنا بھاری پڑ جاتا ہے کتنا پریشان انسان ہو جاتا ہے تو اسی لیے اللہ ترسم بتائے کہ نحوس کسی چیز میں نہیں ہے اور اگر ہے تو یہ تینوں میں ہو سکتا ہے اور یہی تینوں میں اگر ہے تو اگر یہ خراب ہوتے ہیں اور اس میں صحیح انسان کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ انسان کے لیے مصیبت بن سکتی ہے تو اسی لیے اس سے بچے اور اس سے دور ہٹ جائے یہی ایک علاج ہے لیکن یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ فاعل حقیقی کون ہے اللہ سبحانہ تالا جس طرح ہم لوگ بیماری کے بارے میں ہی کہ بیماری متقل ہوتے لیکن عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ یہ بندہ نہیں کی اس کے کیا دخل ہے کچھ نہیں انہوں نے اس کو شبق بنا دی لیکن حقیقت میں کرنے والا اللہ ہے اگر گھر میں بھی نقصان آپ کو ہوا تو انہیں نحص اللہ کے رسول نے کرا یعنی کہ یہ صحیح ہے لیکن کب اگر اللہ نے لکھ دی تو اللہ فاعل حقیقی ہے نہ کہ یہ چیز اور جو لوگ بدشگونی جہاں بلی یا کوا سے یا الو سے لیتے ہیں یہ سوچ کے لیتے کہ یہ حالانکہ اس سے آپ کے پہل سے کچھ بھی دخل نہیں ہے اور گھر اور بیوی اور یہ گھوڑا آپ کی زندگی سے اس میں بڑا دخل ہے اس لیے جیسے کہ ہم نے تقسیم کی ہے جو دوسرا اگر کوئی بدماش ملے تو یہ حالت میں انسان توکل کرے مزید اور اس اعمال سے انسان کو بچنا چاہیے پتہ نہیں بات سمجھ میں آئے کہ نہیں اگر نہیں سمجھ رہا ہے تو باندھ میں دہرائیں گے یہ ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ انسان ایک چیز سے بدشگونی مکمل لے سکتا ہے کون چیز سے کون جواب دے گا اس کو یہ پانی دے دے بدشگونی برائی سے اگر انسان معصیت کوئی برائی کرتا ہے تو اس سے بدشگونی لینا چاہیے اور آج کل افسوس کے بعد لوگ برائیوں سے نہیں لیتے ہیں دنیا کے امال سے لیتے ہیں یعنی برائی سے کس طرح اللہ نے قرآن میں ثابت کر دی انسان اگر جیسا کہ کوئی مصیبت آ جائے تو انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ ہو سکتا ہے میں نے فلا غلط کام کی ہے فلا غلط کام کی تو اس کی وجہ سے اللہ نے یہ کب دی تو یہ صرف بدشگونی لینا ضروری ہے کیونکہ انسان بدشگونی اس کو نہیں کہیں گے بلکہ وہ صحیح شگون ہے اور وہ صحیح حقیقت میں یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں میں اللہ سبحانہ و نحوست رکھی ہے اس میں بہت ساری دلیلیں ہیں اور قصے ہیں اللہ سبحان تعالیٰ قوم نوخ کو کیوں کیونکہ حضرت نو کو جھٹلائے قوم سمود قوم میں اور ہر اقوام جو کافر تھے ان کا کو الگ کیوں کی ہیں کیونکہ ان لوگ انبیاء کے ساتھ بدسلوکی کی تو یہ محسوت ہے کہ یہاں بدسلوکی کی اور یہاں اللہ کے عذاب نازل ہوا کوئی کہے گا اس سے کیا دخل ہے کہیں گے دخل حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ اور کے انسان ناراض کر دی اس لیے اللہ سبحانہ اور عذاب نازل کی بلکہ اس سے زیادہ ظاہر حدیث بھی یہ ہے اللہ کے رسول حسن ما وہارت الفاقی شطوفی قومی کہ پش بدکاری اگر کسی قوم میں منتشر ہو گئی یہاں تک کہ وہ لوگ جب اعلان بھی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگ پر توائن ایسے قسم کی بیماریاں نازل کرتے ہیں جو ان لوگ کے اسناط میں موجود نہیں تھی اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے آج کل اسی دنیا میں بہت ساری بیماریاں ہیں جو ہم لوگ بلکہ ہم لوگ کا آبا اجا کبھی سنے نہیں پرانی کتابوں میں دیکھ نے نہیں پتا بہت سے لوگ فلسفہ کیا کرتے کہ وہ لوگ بیچارے اتنا فاصل نہیں تھا اسی لیے وہ لوگ یہ بیماری کو نہیں پکڑ پائے حقیقت میں تھی کہیں گے نہیں تھی اللہ کے رسول یہی بتائی ہے کہ فحاشی منتشر جب ہو جاتی ہے تو اللہ سلحان تعالیٰ اس سے لوگوں پر ایسی بیماری نازل کریں گے جو ان کے آبا و اجداد میں نہیں تھی تو یہ دلیل آج کل جو بیماری ہے جو الگ الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے وہ نہیں ہوتی ہے نہیں تھی پہلے ترسیل اللہ نے نازل کی پہلے زمانے میں صحابے کے زمانے میں سب سے مہلک اور خبیث بیمار بیماری کون تھی تعاون تھا جو چوہے کی بیماری اور آج کے تو آسانی کے ساتھ علاج کر لیتے ہیں لیکن اس زمانے تو ہر زمانے میں وہی مہلک تھا لیکن آج کل کے زمانے اور بیماریاں آ گئی اس کی وجہ سے اور اگر اللہ کرمانک نق والا انق کا سکوم انہوں کہ اگر کوئی مکیال ہے ترازو میں یا ناب تول میں اگر جب تک لوگ کم کریں گے تو اللہ سبحانہ و ضرور انوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تبسنین یعنی قحت سالی اور ان کے حقوق, یعنی حاکم کے ظلم سے اللہ سبحان اللہ کو ضرور مبتلا کر دیں گے اور آج کل مسلمانوں میں موجود مسلمان کے اکثر ملک میں ہی دھوکے بازی اور کیا کیا پاشی تو اسی وجہ سے یہ مصیبتیں ہیں اور کیا ہے اللہ کے رسول پر مت امن اقوام القتنا کہ اگر کوئی اگر لوگ بار اپنے زکوٰۃ دینے بند کر دیں تو آسمان سے بارش بھی اللہ صبح منع کر دیتے ہیں لیکن کبھی بارش ہو جاتی تو ہم لوگ کہتے بارش تو ہو جاتی تو اللہ کے رسول پر مت اگر یہ جانوریں نہ ہوتی تو بارش کبھی نازل نہیں کی جاتی تو یہ اللہ بارش کی خاطر اللہ کافروں کو اور جو بدکار اور فخاس لوگوں ان لوگ پر بارش کرتے ہیں تو اس لیے جانور کے یہ فائدہ ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ و یہ اگر کوئی نحست رکھی ہے تو برائی کرنے میں اس لیے کوئی بھی غلط کام کرنے سے آپ اس کا حساب کتاب کرو کہ آج میں نے اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور میرے خلاف کسی کو رکھ دے گا آج میں نے فلا آدمی کے ساتھ یہ غلط کام کیے ہیں تو ضرور یہ بدلا اسی طرح نیکیوں میں اچھے گمان رکھنا چاہیے آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہو امید رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے ساتھ احسان کریں گے تو یہ نیکیوں اور برائیوں میں یہ جائز ہے لیکن دنیاوی اعمال میں کرنا یہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے آخری مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کی طریقہ کیا ہے سب سے اہم طریقہ یہ کہ انسان کے دل میں جو یہ چیزیں آتی ہیں یہ ہر انسان کے دل میں آتا ہے چاہے انسان اچھا ہو یا برا ہو. لیکن فرق کیا ہے دونوں میں انسان برا اور اچھے انسان میں کیا فرق ہے کہ مومن انسان اس چیز کو مکمل دماغ میں ہونے سے پہلے ٹال دیتا ہے جیسا کہ دماغ میں آتا ہے بلی نکالی بلی مثال کے طور پر دیکھ لی تو پورے کرنے سے پہلے اور غم ہونے سے پہلے سوچنے سے پہلے فورت خراب خرد اللہ یہی اس کے کیا دخل نہیں لیکن دل میں ضرور آتا اور جو جس کے ایمان جتنا بھی کمزور ہوتا ہے اتنے ہی دے تک اس کے دل میں رہتا ہے کیا دلیل ہے حدیث من اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت ابو ان مسعود کے حدیث ہے تین بار کی تیارہ یعنی بدفالی کرنا شرک ہے پھر عبداللہ من السعود خود فرماتے ہیں وما منا الا ہمیں سے تو دل میں آتا ہے ولیکن اللہ یذہبہو بالتوکل لیکن اللہ سبحانہ وتعالی التوکل کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیتا ہے تو آپ جیسا کہ سفر کر رہے ہو کوئی بھی ایکسیڈنٹ دیکھ لی دل میں آ کہ ہو سکتا میرے کام نہیں ہو تو آپ فوراً استغفر اللہ یہ جو الفاظ ابھی بتائیں گے پڑھو اور فوراً یہ چھوڑ دو کہ میں اللہ پر توقل کر رہا ہوں اور ہمت کر کے اور کرنا چاہیے بلکہ کبھی کبھی انسان کے ایمان کے تقاضے کر کہ انسان کبھی کبھی کچھ اعمال میں کوئی چیز دیکھ لیتا ہے اور وہ اسی دل میں اس کو پہلے احساس ہے کہ میرا کام اچھا نہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں اور یہ چیز دیکھ لیتا ہے تو دل میں شیطان غالب ہو جاتا کہ دیکھو یہ ہو گئے چلو واپس چلو تو جو مومن ہوتا ہے اپنے نفس کو دبا کے بلکہ آگے بھی کام کر لیتا ہے کیونکہ شیطان کو رشو کرنا چاہتا ہے تو کبھی کبھی سے حالات میں انسان ہمت کر کے عمل کرے نہیں ہوا تو یہ بھی عقیدہ رکھو کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا اور اس میں تمہارے لیے خیر ہے اور اگر ہوگئے تو اللہ کی تعریف کرو اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ ہوگئے اور اس سے اور اس سے تیسرے چوتھے سے کوئی دخل نہیں ہے آج کل کھلاڑی جیسا کہ مجھے یاد ہے تقریباً کب وارڈ کپ تھا کچھ سال پہلے جب فٹ بال ورلڈ کپ تھا تو ہر میچ سے پہلے پتا نہیں کون سے جانور تھا دکھاتے تھے کہ ذریعے سے کرتے تھے اور مسلمان افسوس کے بات مسلمان کے اخبارات میں مسلمان کے نیوز پیپر میں اخبار میں اس کو بار بار دکھاتے تھے حالانکہ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ دے میرا اس سے کیا دخل ہے ایسے لوگ کے اخبار بھی نہیں ذکر کرنا چاہیے علماء کہتے ہیں سلف صالحین امی یعنی کے اقوال اور سے خریف خراب اقوال اس کو دفن کر دو خاموشی کے ساتھ یعنی خاموشی سے اس کو دفن کر دو آج کل انسان کبھی کوئی برائی دیکھ لیتا ہے تو اچھالنے لگتا ہے کافی تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا پلائیے کہا پلائیے کہا اس کو جواب دو نہیں عقل مندی یہ ہے کہ علماء کبھی کبھی کچھ برائی کو دیکھ لیتے ہیں تو انجان بن جاتے ہیں کیونکہ خود بخود وہ بات ختم ہو جائے گی لیکن اگر ہم وہ چاہتے کہ ایسے بات چھوڑے اور ہم آپس بچائیں چاہیں انکار کے طور پر ہم لوگ ذکر کریں پھر بھی ان کے باپ زندہ ہوگی تو کچھ مسلمان متاثر ہوتے ہیں تو اسی لیے اکثر کافروں کے اخبار اور اسے نہیں لانا چاہیے مسلمانوں میں بلکہ آپس میں لکھتے تھے جب مم مم کہتے تھے کہ فلاں نے کر دیا فلاں جانور نے یہ کر دیا اس پر کوئی کبھی نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے تو اس لیے پہلے طریقہ یہ کہ انسان اس سے توبہ کرے اور توبہ استغفار کرے اور اللہ پر توکل کرے اور اچھائی کی طرف دوڑے جیسا کہ میں نے مثال دی ہے آپ کے مترد ہے کہ جانا کہ نہیں جانا لیکن آپ نے کوئی چیز دیکھ لی جس میں شیطان بیٹھا رہے کہ نہیں کرنا چاہیے تو پھر بھی آپ کے اگر دل میں ایمان ہو تو مضبوطی کے ساتھ بلکہ کرو تاکہ شیطان کو ہم اس کو شکست دے دیں اور شیطان کو ہم ہرا دیں دوسری طریقہ یہ ہے کہ انسان وہ استغفار کرے اور یہ الفاظ پڑے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کہتے تھے اگر کوئی انسان اس طرح جن میں شرک آ جائے تو یہ کہے اللہم لا خیر الا خی ولا طیر اللہ الا رخ ولا اللہ شکل باد رحمۃ اللہ علیہ وسلم حسن کرا دیے تو یہ مطلب کیا ہے اللہ لا خیر الا خی کہ اللہ کوئی دنیا میں کوئی خیر نہیں ہو سکتا اللہ کی جو تم چاہتے ہو یا تمہاری طرف سے جو ہوتا وہی اصل خیر ولا طير الا طَيْرُكَ يعني طير القدر یعنی طير یعنی سے مراد یعنی قسمت اور کسی کی قسمت یا کسی کے نصیب یا کسی کے یعنی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اللہ کہ جو تو نے فیصلہ کی ہے ولا اله غيرك اے اللہ تمہارے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں تو انسان دیکھو شیطان انسان کے دل میں شرک ڈال دی لیکن انسان اس کو توحید سے کس طرح اس کو رد کر رہا ہے دوسری ایک حدیث ہے حدیث ضعیف ہے لیکن معنی بالکل صحیح ہے اگر انسان اسی کے قریب یا کوئی اور توحید کے الفاظ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے خاص کر جو ثابت ہے اور دوسرے جو الفاظ ہے کچھ علماء بلکہ تصویر کرتے ہیں لیکن آشق علما نے اس کو ضعیف قرار دی ہے اللہ کہتے ہیں الا بل کہ اللہ حسناتے یعنی علاوہ کوئی بھی نہیں یعنی اللہ جو اچھائی تم چاہتے ہو وہی ہوگا سیاحت اللہ عنت اور سیاحت برائے کو رد کرنے والا تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں تو یہ عقیدہ صحیح ہے ولا و ولا اللہ بلّا اور لاہولہ یعنی کوئی طاقت یا یعنی کوئی اس کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا اللہ کی بلہ یعنی اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت کے بعد تو یہ ایمان یہ بھی الفاظ اگر سندن ضعیف ہے لیکن معنی صحیح ہے تو اس لیے انسان پہلے الفاظ اگر پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے اگر کچھ نہیں آدھے تو پھر بھی اس سے ہٹ کے استخلّو لڑھ لو اپنے ایمان اپنے الفاظ میں تم ظاہر کرو کہ اللہ میں نے یہ غلطی کی ہے استقف اللہ جو بھی تم چاہتے وہی کرو تو یہ جائز ہے لیکن انسان کو اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے اور افسوس کی بات آج کل ایک نہیں بلکہ اکثر مسلمان ہمت توڑنے والے ہیں کسی کے پاس بیٹھو تو اس طرح آپ باتیں پھینکتے رہتے ہیں لگتا ہے کہ صحیح بات ہے اور مومن کے دل ہی مضبوط ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی آپ سے صحت دینا چاہیے یہ تقریباً اسی کے متعلق ہے اور خلاصہ یہ ہو کہ کسی چیز سے بدشگونی لینا غلط ہے اور بتایا گیا کہ چیزوں سے جو مقصد حد دو طریقے ہیں ایک اگر اس کے کوئی دخل نہیں تو یہ حرام اور اگر اس کا کچھ دخل نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے ہاتھ سے یہ ہو سکتا ہے اور اللہ کے ہاتھ سے بھی اللہ اس کو معذور کر سکتا ہے شر اور خیر جو بھی پہنچے گا اس کی وجہ سے نہیں اللہ کی طرف سے لیکن پھر بھی انسان ایسے ایسے انسان سے احتیاط کرے اور یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں آ جائے تو استرفار کرے اور اگر منحوس اور بت اگر کوئی چیز سے لے سکتا ہے انسان شوم لے سکتا ہے تو برائیوں سے کوئی برائی کرو تو اس کی ضرور نحست آئے گی اس لیے فوراً استغفار کرے انسان اور اس سے توبہ کرے توب اللہ سے دعا کہ اللہ صحان ہم لوگ کو ایسے چیزوں سے ہم لوگ کو بتائے اور ایمان ہم کو مضبوط رکھے صب اللہ عالم محمد علی و صابر